اور اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا اتارتے کہ وہ اسے اپنی ہاتھوں سے چھوتے جب بھی کافر کہتے کہ یہ ناؤ مگر کھلا جا دو